ہر منگاغیر فارت اصل نواب تھے فالت اصل جائز سوی جائزے پذیرات کے خلاف مرتبے پہ حیثیت اندیجی و تمزو بھی دی نور موزی مہادر جزمانے جمریدار کی وقت مسئم وجہ سے حدیث موضوعی موزوی کرتی جاتے زہیب دی۔ راجا تھا ہسن کے دے پندرے ذکر کی اور مرپور بات ہے بولتا عبداللہ نے مبارک مرپور بات کی کے سے استراحت راہ دیار جل سے استراحت دا جائز دا اندار وزگرین آنبی ربیق قارا قادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل عباس یا امی آلہ سلکان آلہ حبوکا دا فمقابل ترغیف یا الفاظ تر مطرحات فرقہ امانہ روڑیش احسان نکم ستاسرا فیگر نکم ستاسرا ولی پیدن نکم تاتا قارا یا رسول اللہ قارا یا امی صلی اللہ علیہ ورکاتہ انترور رکاتہ ہوگا فدی طریقہ ستر وا دن بات اور کتاب و صورت ہر کافا جہاں صورت میں ہر سورج کی بیوی فیضان کا رتن کرا تو کرا ختم ہی الحمد اللہ سبحان اللہ پنزل ذرا صلاۃ اللہ ذو دین بعد 55 مرتبہ ذو ذکرات نبات چذرا ذو رشی صورت اور فاتحہ انزل ذرا قبرن ترک عثمر کا میں چرکھوں کی فرکھوں اور فضلے کے وقت تصبیحات ہوئی اگلے نبات بعد ہوئی ولکمر کا قبل ہا شرن بیل سردا کلمات میں سبحان اللہ والحمد لله ولا الہ الا اللہ اکبر سنا ہو ولا قد اللہ بالله عمر فارا سقا اخر ذکر جو کم دقومی دی سمع اللہ لمن حمدہ ربنا و لکلہم لاغین علاوہ دب دابدہو فکل آجران فکل آجران فکل آجران سمجودہا فکل آجران سجدہ کی, کی بیوائی آجران پس دا آدھر دا تصویحات سجدینہ ایسی کم لکھا سکا فکل آجران جرسد بین سجدہ تین سمجودہا فکل آجران سجدہ فکل آجران سجدہ شروع شروع چھاسی کی جل سے اسراہتی مخریل پڑھسے تو ہزار کے خمس سو سے مندا پیو رکات کی پنجاو یا صبح حاضر الکلمات ایک گن رکاتن میں سراز میں ا دین حاضر اسی ڈو طول رکاتن کے اور قال الصبوذا بیان تو سمری اوزا دل ولو کاذ المقامس نے رملار کی وستاب انہوں نے پشاد دیروز شکوانی اللہ لو عاف کی قابل رسول اللہ میں سے یہ کہ نا فی یوم صدق ذات اللہ پیور کی عالمین نے سے یہ ان تقویٰ دیوں میں بقول حافظ کو فالمستئن ان تقوا ہجمت جمع جمع کے اندر کو بقولھا کی شرمیش کے اندر کو برمزد یہ قول ہوا تقالا بقول اب سنتیں فقال کہ اس کی بیماری کا ناموں کی وقتا رضا کلمات دی اللہ, اللہ کو بار اسرا دی اور داخل <تصالح> نمازی کی مہادی نے بات کہی چواہر کی پھر آ کرے تارا اور او صاحب کو پورا کر کے تعلیم جس سلاد الکڑے بے خارج سلاد امکڑے اس سلاد و خارج و سلاد گاڑا یعنی کہ چاند جہاد سلاد تدبی نہ کیڑے اس بہاد کو داخل کی راجہ دار جدا بہادر دشی اور راوڑ کے بدبال داد نام راسب سرے اقور سرادی بھی دبر سرادی مہارا جواب تھا اپ مانتے کہ الرسول معظم نے کہ نور واجب دن سے سرا دی خدا باذ صلات فق باب ہے میں اماں اپ کے باے میں امر و من بڑے شیخ من بار وہ روایت میں ہے جن کی صلات سنت اور کرات تھا کہ اور یہ حضرت احمد نے کی جب سے اس راحت محقوق کے خدمت مرحو کے لیے بغیر مغرب کے لیے رات کے بعد خوش ہو رحمان بھائی اور حمد کا میام بھائی اور آچرم آچر میں ان شاء اللہ ہوتا ہوئی ہوئی ہاتھ ہوئی ہاتھ یہ سب سے ہاتھ کی دیتے